نگا سی کھڑے ہو تو بادمال او دا ملتے, نمبرے دے او دا نمبرے نے ملتے یا مشینری جی ساری دیکھوار پٹواری ساری ہے مشینری ہے مشین ایم پی بدلتے نہیں دے, بدل دے وہ پانچ سال دے بعد لہدار بیٹھے پنجی سال ہر برطانیہ نے اپنی مشین بھی تعدے اتر مکمل رکھی جیسکل حکومت ہے ہوں اتہ چنان کو نہیں ہوں ملک سوبے وا تحیل تحصیل وا ملک دا جزوی حصہ ہے کیا ہے جزوی حصہ ہے سپاہی دا آم ہوتا ہے گٹیے تو گھٹیا ہوتا سپاہی سے سزوی حصہ سپاہی آخری عہدہ عوام کو چنا نہیں وہ کون کری آئی جی تعیناتی کرکومت دا بند ہے جیت پورے ملک دا مسئلہ ہے تو سدر چننا بنگی شرابی گھر پورے ملک دا مسئلہ ہے تو خاص ہے رائے آم ہے رائے کیا ہے یہ نظام ہی اللہ سارا اتنا تو رائے زیادہ خاص ہونی چاہیے کہ بادشاہ چن ہے ہر چپراسی بیمار کو لندن نیو ہسپتال ہے बीमार थे असल वजूद यूदी का इतना यूदी का सारा निदान चलता पे ये सारे अपने टुकोर दिखा रखने लड़ाई देखो परचा कटा कहीं आखे ने हाँ गाल अच्छा نال ہی دے بیٹھوں لیکن عملی طور نہیں سنے کھانے دسو دس بریلی بریلی کھڑے نا جو بندی دو بندی نال کھڑے شیا نال کھڑے ہوں شی وا کٹا کھڑے کھڑے انگریز کی خڑے. خڑے دی تعلیم قانون تہذیب تاریخ چھٹی وردی کلو میٹر کلو گرام بی سی میٹر سینٹی میٹر سارا ندام وہ تو اپنی چھٹی کا نہیں ہی تواری چھٹی آدھو آزاد ملکے ایمازتے آزادی نہیں تو آکو میرے اللہ اللہ ایک ڈراما بڑھایا گے جیلے تو آکو کفر دو آزادی نہیں جیلے کفر دے کانونیں گے گھڑو ان لا الہاتے کلمان دے نمازان دے روزہ ایمازتے اکبال آدھے کوئی شہنی اصل ایمان جیلے تو کفر قانون کانون چلے نہیں ملہم یا حکم بماند اللہ فاولا کوم القافرون جیلے اللہ دے اتارے دے حکم نہیں کرنے بند جانلے جو ہیں کانا بابے جو ہیں تو جج کافر بریٹ سلا چ لین بھلا ووٹ پہ تین انجیل قرآن چاؤ ان قرآن دا مقابلے رقص ووٹ کروے سو کروے ووٹ کروے سو کا قرآن تو پنج سال تھی ووٹ پہ تین फूल تے گندگی کو کٹھے رکھ تے ووٹ کرا او کاکا ووٹ کیرا سینگوں وے او ترا ایتھے مشورہ نہیں چلدا فتوی چل دے کتھا پھول کتھا ٹٹی انہے کو ڈو کو آپس برابر سمجھی کھنی ہن کوفر تے قانون کو ایک پاس کوفرا لایا کھرے بے پاسو اسلام لایا کھڑے میں کو پیا کہندی سب ویسو تے اسلام نے سو نظام مصطفی نے سو میں شاباش ہن تو ویسے نے نے سے معلوم تھیا اسمبلی وچ نظام مصطفی کا نہیں نا اسمبلی دے یا جنگ دیے نہیں سو بابا خانہ جنگی چاہیے مرن دو تصا ایسی کوئی جگہ سو ایسی کہ اسلام مچھلی والی قوم ہے ترائے ٹولے بنے ایک ٹولا شکار کریں ٹھیک ہے ایک ٹولا شکار نہ کریں تو رکے دا کیا کرنا? شکار نہ کر رکے گا نہ شکار ہی نہ کرنا رکے دا باندر سوار کیڑے بنے لو ٹولہ بن گئے وہ بچ گیا جی رل گیوں ٹوٹنا پوندے لڑنا اصل کیا ہے لانے ہی پہلے جہاد کر لسان تھا واپس ایسے ہی بات کرے ہم بھی. تیدے کل جہاد کیا تیدے کل کو بیان کا نہیں صحیح دو کروڑا صحیح کرو چار جماعت کریں گے کیا حق باطل نہیں کھل سکتا دیکھو نا ہک باطل نہیں کھیل سکتے ٹکر دچھوں شیتان کو کہیں آخیا گمراہ کی میں کرے گی ہر چیز واضح ٹکر لکوئی کھڑا ہوں روٹی انگریز رکھے میرا لالا تنخواہ تنخواہ کا جلواش فیصلہ انگلش مٹ گیا خریدی تے قرآن سے حدیث آدھے کو میار دا قرآن حدیث اس ملیا متران کئی نہ منیا رشوت تنخواہ بند کر دے سکول تنخواہی سازش ہے ان کی قانون ان دی تعلیم ان کی تہذیب ترائے چیزیں اقبال یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم فخت ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف ان میں کو فوجی پہ سناوے کہ پنوں آکل جہیں دے بیٹے سندھ دے اندر ان کو لگے دے ہن کرانٹ میں کہا کیا ہے آکے سے جیڑا اسلامیہ کالے دے ان دو اچ مہینہ کی تنے لڑکی کو آری ہے کانائی میں چاہا کہ وہ یہ دے اسلامیہ کیا ہو سی میں کو کرانٹ مار مار دے مار رکھے نہیں وہاں عورت مسجدت نہیں بان سکتی دو ساری ف کا مسلہ مسجد دا عورت دی باہر. خدا کی نماز خدا نے تیری ما کوئی پڑھ گھر بائےنا گھر کون پردہ فرد ہے کیا ہے پردا تیرے کو فرد ہے سکول بچے فرض شرم یہ اہل کلیسا کا نید ہے تعلیم وہ تعلیم ایک سازش ہے یہ دوکھا ہے تو آنی جیلی تعلیم بنی کھڑی ہے یہ ہون میں تو آپ کو مثال پہلے نا بھی ایم پی اے دا تبدیل تھیں دے تو تھندار کیوں نہیں تھیں تبدیل ہون مثال دیکھ نہ ہرے نہ ہر بکرین کھن کو بدھان چھوڑا نالا بدھل منجے وہ بکرین چھوڑے تھی بدھل دا پہ ایم پی اے او دا تو دا اوے بیٹھئے پٹواری تے سیر دے بیٹھے تھنداری بیٹھے جا تو کو بدھن سوڑنا لے بی لے بیٹھے اے 5 سال تبادلہ سال بیٹھے انہیں کو چیز خدا جب دین لیتا ہے اقل بھی چھین لیتا ہے مومن کو اکل ہے پھر پہچان ہوندی ہے پھر فرق ہوں یہ چار چیزاں مومین کو منافع کو کلما پڑھتے چار چیزاں نہ اکل ہوں نہ پہچان نہ فرق اور تلک چ کوئی ہے فرق جی پہچان ہو فرق ہوا پہچان ایمان کل ہوا کل ہومان کی باہر کل کرنا کوئی فرق ہے نیمانا انگلش والا دہ ہزار قرآن پڑھانے روپیہ کرنی بلا تجارا مسلمان اسے پیچھے کہا ہو سنگ ہو کنجری چکا لکھوں روپئے نہیں ویل قران نالی آپے ملیں دے خرچ کوئی نات پڑھنے والا کوئی کرا کرا اشتہار سے چھپیں قرآن وہ سارے نالی ہوں نالی چ دنیا کی ہر پلیت نالی ٹٹی پیشاب پیشاب وہ پلیش ہے پہلے شریعت یہ ماس کٹن دا حکم آدھا کپڑے کٹن دا حکم آدھا پیشاب اتنی پلیت ہے ہوں پیشاب نالی سے نا کتا مترے نالی چٹی پیشاب تمام پلیتی او مسفو مسفو اللہ تعالی دے نا وہاں دا خون جا سوار دا گوشت دمے مسفو کتنا وے نالی عورت ہے عورت نماز روزہ نہیں کر سکتی حی ہو گے مہینے مہینے ماہواری خون لینتے نفاس ہو بچے جرا بچے مرد بات آوے حید نفاس جی آیا اور ہاتھ نہیں لا سکتی لا سکتی ہے سارے دیوبندی بندی اشتہار چھپے دن کھانا یہ کتنا میں دن آخری ہوں ووٹ نسروں من اللہ سات ہوں کری پے کتنا گالیت گئے پین تو لڑی ووٹ پہن. سیاست ہے سیاست بان شانیہ سیاست ہے رسول اللہ علی ایک سیاست حریف ہے یارب سیاست ہے فرنگ فقط اس کے پجاری ہیں امیر اور رئیس ہوں دس جہاں ووٹ دیندے وہ گریب تر وے جہاں ووٹ گیندے بےمان وہ امیر تر وے والے تجارت ہے دکان تو وہ کیوں امیر تھی وے گنجا نازو چون گنو چارے والن جی ہر چلو بلو گدی تو دھو تھی منی ہے سارے چلیا کھڑے چال اکتل تو سا نا اوہے والا پورا ٹائر سو پنچر والے واطع ہوں سکول بچہ فیل تھی میں مضمون کو کلاس نہیں دین دے تھوڑی پریکٹیکل کو کلاس نہیں ملتی حکومت آخر دے آخر دے پنجہٹ سال تہے بلا آدھ کانا چل چلتے جمہور کے بلیس ہیں اور واپس سیا اقبال ہے اوترا یہ جہم نہیں کیا مٹی سے دو سات ہزار ابلیس اے ابلیس ابلیس نے تو دین بیٹھا گلنی کی تھا دین دی ہاتھی وا ڈرا رنگ گولہی پونے ملا بیٹھا چار چیز انگریز کو نو خنجا نٹ تیری تعلیم تا قانون تا جہاد سمجھتا بیا تہذیب تا انتخاب یہ ختم ہے تریش ہے تیری کہانی جہاد کیوں دہشت گردی آچے جہاد کیوں دہشت جہاد نال بیرونی حکومت کافرے ختم تھی منن. بیاسی جنگ تھائی ہے تو دنیا کا اسلام تھے لے جہاد نال کافر دی حکومت ختم تھی ون دی ایم آستے ہوا کہ جہاد دہشت کر دیا ہوا اپنے حکومتاں محفوظ کر گئی دیں انہوں نے حاکے میں حید آیا کرے محکوم ذمہ ہوئے آوے ہا خلے مرے نہ کرے مسیح تے ان بندے چیزہ کرے حاکے میں انہوں نے جہاد اے کیا ہے دہشت کر دیا ٹھیک ہے اب کو چال قانون او بیرونی اے اندرونی انہوں قانون اندرونی معاشرہ پاک کریں دیں تھی۔ درے تیری ما محفوظ مال چوری کرے سی ہاتھ کٹی مال محفوظ, ٹھیکے؟ کرے سی، تھی تیری جان محفوظ، اگو شراب پی سی کوڑے لگ سن ادا جان محفوظ دے دے، نماز کو ظلم کیوں کہ دا مال لوٹی چھ ایک قانون اسلام اندرو پاک کر رہے دا دا پاک رکھیں دے نالی دے پانی نال پاک نہیں تھی دا. ٹوٹی نال پاک کرے رہے ہیں اور تو آکھیں نالی دے پانیاں کپڑا دھوں یا ٹوٹی دھاؤ ووٹ کرو یہ کروے تھے تو پنجایٹ سال تھی کہ قرآن دے قانون چلوں یا کافر دھائی تو ووٹ کروے نہ کھنی تو جی رہا ووٹ کروے نہ کھڑے ایمان کیا پچے ہی کھڑے ایماز تے چار چاہ تیری تعلیم رکھے خاص چاہ کر دی ت جو جی میں دو چا ملا آئیتی چا ملا کیا تھی تھی نہ تے دی تعلیم خاص رکھئے نہ تیدا انتخاب رکھے انتخاب تیدا کیا ہا اللہ نے انتخاب کی تے آدم علیہ السلام دا فرشتے معصومن دا پاکن اللہ پاکنے ہوں کو فرشتے کوئی مداخلت نہیں تی جلے خلیفہ چونے آپ چونے اے تیدا انتخاب خلیفہ دا انتخاب کون پہ کرنے دے کامل ذات فرشتے معصوم نہیں پیندے ہک دوجی جاد رسول نے انتخاب کیتے صدیق پاک دا رسالت تے نبوت نے تری انتخاب خلیفہ صدیق نے پھر انتخاب کیتا امیر عمر دا چوتھا انتخاب چھ رکنی کمیٹی چھ صحابی نے انتخاب کیتے عثمان غنی ایڈو پھولے ڈو پھول چنیا گئے نظام نافذ العمل ها تعین کیتا کہ شخصی ہن نظام مقابلے چے ڈبرے تے سلاج دو اسلام تو ووٹ کھلا لڑدی یہ نظام کا تاج آ گیا کافی بندہ کمیٹی طریقہ انتخاب چوتھا کیا ہے جہاد کر کے اسلام نافذ کرنا چوتھا طریقہ یہ ہوں طریقہ ہیں میرا لال تک کمینا چی میں آیا ڈاکو ہوں ایم پی اٹھتے ڈاکو تو ووٹ گیڑتے کاے کو ووٹ ਉਹ کو ਪਛ ਵੀ ਮਾਇ ਕੋਨੂ ਕਿਉਂ ਘਿੰਦਾ ਉਹ ਕੋਨੂ ਕਿਉਂ ਘਿੰਦੀ ਢਾਕੂ ਕੋਨੂ ਘਿੰਦਾ ਪਈ ਮਾਇ ਕੋਨੂ ਘਿੰਦਾ ਪਈ ਹੁਣ ਢਾਕੂ ਕੋਨੂ ਘਿੰਦਾ پہیں ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਘਿੰਦਾ ਪਈ پہ ਜਿਹੜਾ ਢਾਕੂ ਕੋਨੂ ਘਿੰਦਾ ਪਈ ਜਣੂ ਤੇਰਾ ਝੁਗਾ ਬਨੇ ਸੀ ਹੁੰਦੀ امداد ਕਰ ਸੌ ਤੋ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਮਸਾਇਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਕੋ ਹਰ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ حل <رسل>. ہی دا اسلام ہے. اسلام تعلیم رجوع کرے سے نا. مثال تے کو پیاس ہے <talk themselves> ایک پاس شراب لاتے ایک پانی لاتے میں تے کو شراب پلی پا کے کیوں جو اسلام ما اللہ فرمائے محبوبہ صرف پوچھا دے ماہ تم وائن تو تا دو اسلام تر بیٹھا پوچھتی اسلام حل گان ربیا کیا ہے اسلام دا عمل کریو دا حل ہے بماری ہسپتال محبوب ہوں بیا لازم لا امت دا لازم کی عمل کرنا وائن تو ہوتا تا دو اگر تاج ہدایت پاو ہوں تے کول کیا ہے اتہت اللہ رسول چھوڑی بیٹھی ملا دس میں ہاں ہوں دیکھو نا سولا ملو قائم سلطان اسلام سادے ویچو سلطان کو ایمان اچھا گے کیا اچھا سلطان کو ایمان اچھا گے وہ امیر عمر ہا وہ علیکوشہ ہی بکرین اندر دا ہر کتھے گرے چند یہاں کون ہاں بادشاہ ہاں جا انگریز ہوا دے بادشاہ میں دا رہے بادشاہ کمی رہے پیچھے تو سمجھے کرو والا تو نہ نماز میں کو کچھ کر سکتے تے کو دا سنہ تھا کہ جب تک تیرا اسلام دا قانون نہیں انہوں قانون ووٹے نہ علیہ السلام نہیں آسکتا اکبال دے ایسی کوئی جگہ نہیں افلاق کے نیچے بے مار کا ہاتھ آئے جہاں میں تخت جمعک آئے بے وقوفہ باد سے ہی اللہ تخت بغیر جنگ دا نہیں آسکتا جنگ کیا ہے پہلے تو اپنا اعتقاد عقیدہ صحیح بنا کہ کافر دو کافر دی تحریب تعلیم دو چھوڑ دے تیرے اندر رشوت کاؤ نہ دکھڑیے سکول پڑھیا رشوت خاندہ یا مدرسے کا پڑھیا کھانے مول بھی کھانا پے امیر امریکہ وسال تھے ایک بند خواب جیٹے کیا معاملہ ہے فرمایا ایک جات پل ٹوٹی پی کرے کئی پی گدا لنگیا ان کی لات ٹو میں حساب پہ سیند مولوی دا سب کہیں دا حساب بادشاہ دے ہم نے کیونکہ بادشاہ غالبے طاقتے انڈے کھو بادشاہ زناح پر رضا تا قانون بڑا رہی تا کوئی پھرک سکے ایمینہ اصل بادشاہ یہ تے کونڈا سینڈا بیٹھا کہ اونہ مراد کیوں ووٹ رکھن کہ کمینے زیادن شریف گھاتن گنتی جے لیتی تھی, تھی آپ پہ کمینہ آوے تھی جے لیت کمینہ اسی رشوت ہر برائی آپ شریف آوے ایک ایک کمین شعبہ بد معاش بد گزارے والا ایک, ایک شریف تا شعبہ انہیں دیکھیں فرق کیا ہے شریف ہوسی تو ایک کو آمال چھوٹی نہ کار نا نا فلم دے سپا بند کر رہے نہ شرافی نہ فلم دیکھ نہ زنا کر نہ سود گھا ایک آدھ شریف تا شعبہ ہے آمال چھپا بندی تیری عزت جان مالتا تحفظ دے سی ایک شعبہ کہندہ ہے شریف تا ٹھیک ہے کمین شوبہ کیا ہے دی والا اصل میرا لال سلطان ہے. ان پہنچا نہیں پہن آسمان بلند دے آسمان دلی بارش تھی دا ستو پہاڑ تے چڑھے جِتھے چڑھے بیٹھ سکدی کیوں آسمان بلان تے بلند اپنے پاس تے حویے بادشاہ با منزلا آسمان تے ہے جے بادشاہ چاھتی پوری تے تو, تو نے بیٹھ سکدا ہن پانی آیا آسمان تو آیا پہاڑ دے پہار دو پھر دریاویت. دریا وچ دریا پھر نہر وچ نہر دو میدان وچ ہن میدان اللہ پانی پیچھے تو واپس سکدا آسمان دے ہے آسمان والا آ سکدے ایں واسطے بادشاہ دا نظام ہے سارا جے بادشاہ مت کو آخری مثال سنے نا کہ بادشاہ وزیر بادشاہ کٹھے تھے اونہ کہ یار میرے ملک جو جوان ترا دل لے پکڑا بادشاہ کہ آ وزیر کو میرے ملک جوان ترا دل پکڑا او بھج پیا ایک بندہ ڈولی گھیو دی چادے وینا بیا کہ کے دے پیا ویندی آکھے کاکا میری بھین نکل گئی اتلا اے بھنے دا منہ ہی دتھیا وا بھین کو ملیا وا تے ڈولی گھیو دی دتھیا وا ما. انن ماری بادشاہ آ کے ترا تو ہی کو ڈیرے چار آ بادشاہ میں ہاں با بادشا جی جی دلا امیر امر جی سی ہے لابنی خال دلا انن دل نہیں صحیح ہے تو غیرت مند لا بے غیرت مند تو دشمنن مراکسن بادشاہ ہوتے تنقید کیتی ہے عام بندے او خوش تھی, گئے یار میری تھی کہ موتے میری مڈی کہ کبھی میرا ملک غرق نہیں تھیندا کہ بادشاہ ہوتے تنقید کرن والا رہ گیا خوش تھی گئے گے تنقید روندہ کہ مر گئے بادشاہ تے تنقید کرن والا بادشاہ روندا بیٹھے اس کے کیوں او اتھے ہن میں جیہے کام کراں تنقید والا تے مر گئے یعنی تنقید کونندہ بچیندے بندے کو تو ہوں تینے لا سکتا ہوں پنج سال تارے ملک آخری نتیجے تجارت شہیدے دفاع فوج آئی حکومت کے نہیں آئی فیل تھی دے کامیاب کامیاب یا فیل فیل, فیل. دے دے جج وکیل جن کو عدلیہ بیٹھا دی. اے فیلن یا انصاف دے مانے دی. فیلن دیکھو گالی و... و... پولس تو دی. بھی سنو تاری دی انتظامیہ انتظامیہ ادلیا ڈو وار انتظامیہ قوم کو تحفظ دینی ہے ادلیا انساف دینی دی. ہے سو روپیہ خاص کیتے ہوں انتظامیہ پکڑے وہ عدلیہ دے پہ سو ارپیہ والاوے تیرے سارا جھیڑا ختم ہی میں ان انتظام یہی رشوت کھاوے عدلیہ تایا آسنا ہاں پہ لڑنے لڑنے گا نہیں لڑنے جلے حق ناول تھی لڑتو جہاک والاوے والا لڑی راسی ان این واس تے تیری عدلیہ فیلے تیری پولیس ہی فیلے اے ختم ان کو ہی نظام دے خاطر بندہ چوندہ کھڑی کی میں کہ باس سے گوندا سارا انجان بیٹھا پھے سارا انجن تو بند ڈرائیور کھڑا چوندی کیرا چلاوے تو پہلے دیکھ بات تھئیلا تے ختم دا ولا ڈرائیور پہ چوندی ملک ختم تھئیلا تھا تساں ووٹ کھڑا کرے ویندو کربان روپائے دے لااد ملک دے کربان روپائے تے لااد تے کربے روپائے دی دولت او تاجر بے ایمان کمندن سیاسی تاجرن میرا لال جے تھی دشمن کو بندا نہیں سمجھندا او آتے ہم ہاں دشمند دوستی پہچان نہیں انسان نہیں تو آکو ساکو میں پہلے جیسے جلے پہچان کا نہیں نہ شریف دی نہ کمینے دی نہ نیک دی نہ باد دی نہ اسلام دی نہ کفر دی نہ مومن دی نہ کافر دی کوئی سجا ہے نہ قرآن دی نہ نہ انگریزی تعلیم دی ہون انگریزی تعلیم ہے تیرا بچہ کہ نہیں قرآن دی, دی تھی میں سمیر دے بنجے جی میں لیم وحدہ میں نہ ہوں دے وہ میں بھیج رہے دی, دی جلے سکولج بنجے پینٹ شرٹ ٹائی سارے ادھر لنڈا چیڑا پینٹ شرٹ والا ودیا دریادے دو میدان آ کو کر کے پیشاب زور دھو تی. دھو تی ہوں دھوتی والے چادر سلوار والے پیشاب کیتے ہوں وہ کے کرے نگا سی نے آخر وہ پیشاب کر دیتے اے دا لباس ہے ہوں تیرا لباس دیکھ پینٹ تو शर्म गाव शाहब ग लिबास, मकसद लिबास शावाद का मकसद लिबास क्यों पवाया हम अंग्रेज जी पेंट शर्ट पवाई हैरता शर्म गा तो लिबास का फायदा क्या है तू असा तू तरक्की करें رسول اللہ دا لباس ترقی نہیں میرا لال سکھ بھی بہن چلے کھن سکھ کی داڑھی ایک بال پڑتا کرپان مار دے سی کیوں میرے گرو کے خلاف کیوں کی تھی ہوں پنجا روپیہ دے دے پلے یہ کلیم سیب نہاڑی نہ موچ تو دنیا دا لوچ کیا دن اگے دون چیز کہانی یہ خسرا من وا کیا کرا داڑی دوچ دا اورت والی علامت مفول بنے دے تیرے ملک کتنی خسرے کوئی کرنی شمار وہ دار ہی موچ دو چاٹے کتنی ہیں تو او سادے کوئی صدار کوئی وزیر آدم میں ہے کہنا میرا لالا جب تک ایمان میں تکو گالیں میں تھا کرنا ایمان گیا اللہ تعالیٰ فرمائے لا اللہ کم تتفک کرون تیل کالا مسال و ندر بوحل الناس میں جو تو اکو مسالہ نہیں ایمان ستے اکلالے تھی بنجو کیوں کافر لا یاکلون اکل نہیں رکھ دے جا تیرے ساڈے کول اکل ہوئے آہ دے باندھرے کافرے نے تلے پنجایٹ سال تھی کہ کلے کھو ہوا معلوم کیا اکل چلیا گے دے ایمان چلیا گے مائے روندہ بیٹھا ایمان کو تسان ہوندے بیٹھو بے گال ہی ساڈے ایمان ہویا آہ دے اتنی اسان گرونا ہا سمجھدے بیٹھو نا این واسطے تیرہی سدی ہے چاہے ہی آلے رو پہ تیرہی سدی لگی رو پہ خلیفہ پچھا ح فرمایا آج کہیں کی کو اگ قسمت والے کوئی ایمان نصیب تھی, تھی. یاد رکھی ایمان کافر کو بولا گونگا دے اندھا. بولے کو سپی کر چلا دے سن سی دور بین لا دے آ پہاڑ دے نظر سی گے کو سونے چاندی وارک لپیٹ دے دان کو بولی سولہ گا کیا ہے مترا ہے بولا گا اندھا جیلے ایمان چلیا میں تے بوڑا تے گنگا تے اندھا ہے کیا بوڑا گنگا تے اندھا گنگا اندھا کیا سنے ایمان تے قرآن فرمینا پہ یا یو اللہ جینا ہے تے کوئی علاج بیٹھا دیسے نا یا یو اللہ جینا آمانو اتیو اللہ و رسولہ و لاتا والاو آن ہو و آن تم تسماؤ اے ایمان والو کیا کرو اللہ رسول دا حکم منو اے حال نہیں سارا اللہ رسول دا حکم منو تھی سیم شا سونی ریلوے کا نقاط بنایا گئے جب متفقہ ہے ساڈی تک انیس سو پینتی کا ایکٹ انہوں نے لاگو کر دیا یہ دسو پاکستان قائم بڑا ہے کیا ہے تاریخ تا پتا ہے تاریخ پہلے تاریخ پہ او وہ تھے اکبال دوتے اقبال آدھے ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے کیا وطن دی پوجا کی دیکھو تے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیہ ہے وہاں دے جتا اسلام ہے تیرا دیس ہے جتا اسلام کا نہیں اور تیرا دیس کا نہیں تیرا پاکستان کیوں ہے تیرا پاکستان ہے غلط گاہ لے تے کو یہ ہوئی دوکھا دیتا گے دیکھو پاکستان مکہ مدینہ اسویل مکہ مدینہ بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت سیئے مکہ مدینہ ہجار مقدس نہیں بنیا کیا مقدس نہیں بنایا جس جی وقت قرآن اترے نبو اعلان تھے جنگو جہاد تھے کوفر کو کچھ دیتا گئے جیلے برتن پیشاب لاتے ان کو پاک میں میں ہے پہلے وہ پیشاب کو کٹے سے پھر کھیر پا پھر پاک پا جیلے کوفر دی سارے نظام کو کٹ دیتا گئے اسلام نہ پھیسے پھر ان کو آ کے گیا حجاد مقدس تیدہ پاکستان کی میں بنے سارا تو کوفردہ نظام ہے تو پاک کی میں تھے یہ ہوتے تھے نل دوکھا تھے دیکھو پاک مسجد خدا دا گھر ہے اندے وچ پیشاب کوئی تھی بنجے اندہ دہرہ چاہتا چاہتے ہیں اندے جا پلیتے خدا دا گھر کو پلیتا دا کھنی کہیں دی وجہ دو پشاب دی وجہ دو آدھی قرآن تے چھٹے پائے بنجے گندے تے تو آکسے قرآن دا ورکا پلیتیا کا آکس پشاب دی وجہ دوئے نوہ دو دو موت بار چیزان پلیت آکس ہیں ٹھیکے پاکستان کیر ہی وجہ دو پاک ہے اسلام دا کانون چلیے کانون <سلام> قرآن پاک ہے پاک کرنے ایمان آلات اچھا <سلام> دے اید نہیں چلیے دے چلیا پاک کیوں میں تھے کیر ہی اللہ سے پاک دی جے تو پاک آدھی ہندوستان مسلمان چوکھے نہیں آئی تھا بزرگ اتھا چوکھے نہیں آئی تھا اتھا قرآن کا نہیں پاکستان نہ انہیں کو پاک رکھ دو چکلا چکلا ہے ننگیا فلم پردی کفر دا قانون تے پاکی پاکی چت دی بیٹھا تو اختلاف کریا بابا پا کہتا ہے میرا میرا لال پاک جو پاک ادا بیٹھی پاکستان پاک نہیں جا ٹھیک ہے ہن کہہ رہے پاک ایک من او سونا یو نا جڑا نا ہے مکہ مدینہ پاکے انہیں انہے مقابلہ کیتے وی جتھا ساڈا برٹش لا چلوں کو پاکا کو مکہ مدینہ پاک دھرتی دنیا دی کوئی پاک آخے کیکول ووٹ ٹی وی انتخاب ووٹ آداب یہ ترائے چیز ہے نی یہ کافرے نے ختم کی میں تھی سن پہلے حکومت حکومت ختم کر سکتی بڑا میں وقت نہیں یاد اپنا نمبر ہو تو میں بارے بلا دلاک دسا میرے کول ہر شاید ہے پی سنو میں پورے پاکستان کا منادرا میرے کول ہر شے ہے پی ہر جواب ہے پی توں سم میرے نال یا تا ردو کرو او تواکو ہر چیز دی تفصیل ہر چیز ڈیڈے سا لاہ عمل دے سا ای کرو تے ای کرو جے او نتیجہ تھی ونجے فیل مات میری گردن پکڑ گنا ہے یہ تو ہن وقت تھوڑا اے کوئی لاہ عمل پاکستان کئی او دے اختلاف ہے اچھا دیکھو ہوں تصویر اتحاد سمجھی گا قومی اتحاد بہمی تاون کیا چیزاں دوہرا قومی اتحاد بہمی تاون یہ ہر قوم اہم چیز ہے جیلے قوم، قومی اتحاد چھوڑ بانگیے دے بہمی تاون اور تیرا قومی اتحاد اختلاف ہے تبدیلے بہمی تاون تصادوں میں تبدیلے کہیں کی تے ووٹیں اور تو ووٹو بے پارچین اور سرکے دے خلاف دے بلیندو دے پارچین خلاف اور پیو دے پیو دے پیو ہے سیٹ دے نوٹا کھرے بے پاس پوتر اتھا اٹھا, اٹھا, اٹھا اختلاف جنو ہے اتحاد کی میں تھی تھی یہ ضروری نہیں سلام چلے گئے سلام چلے گئے ہزارہ سال دے بعد نبی کوئی نہیں آیا جا نبی پاک کتنے سال کے بعد آئے درمیان والی جی مخلوق ہے انہیں کو اللہ مل کہتے لہیا ملتے چل سلے کالو ربر کام تک بیٹھا بنیادی تو تلسے شاہ باتی یہ ہوں قرآن کا فیصلہ کیوں کہ فیصلہ قرآن کرنے یا میں کرنا ہوں سننا ہر کوئی پہلے ٹھیک ہے ہوں سارے دین ان امتا سرات تلا جی نا کن پیچھے چلو ان پچھے ٹھیک ہے اگو سا دے کینے ہو جی سچ اگو آئے خر سون اگو آئے مخلصین اللہ نی ٹھیک ہے مخل نال پھر نہ چلو منافقے ملاوٹ ہوں ہے منافق کیا ہوتی ہے ملاوٹ ہوں اگو آخر و سوال ہی چار گروہ ہیں انہیں مقابلے کہہ رہے تمیز گے تمیز پیدا والتاں گال نکھڑنی ہے پڑھنی ہے ہوں دے. دے اپنی ہر دے, دے وطن جان مال سب شہر ملا دا میدان لاہ والا دیش دین دی ویچ دین سوال ہے پاکستان کی کوئی جماعت کوئی تحریر کرے کوئی نہ कोई करा तबका मैं तेको ना पुरानी कसवती पर जेरा दावा करे जेरा दावा करे मैं इस्लाम तह کیا دیکھنا حالات کو نہیں دکھا روز حالات کو کو حقیقت اسلام دی صحیح جڑی. کی جڑی ہے. اسلام تحریک ساری تاریخ کا نام آسان جماعت آلے سنت مذہبی <تبخی> اسلام ہے اہل سنت <تبخی> الائ کمبے سنت بے سنتی و سنت خلفائے راشدین <تبخ> میری سنت پکڑو میرے خلفائے راشدین بھی سنت پکڑو اے سادہ کو لے جماعت آسان پڑی کوئی جماعت دانانی جراندہ پہ اسائیں گال دا خلاف ہے جو بندی بریلوی شیعہ اے باو فلانا نا سادہ مذہب اسلام ہے جماعت آل سنت ہے تری جھائے جران گمراہ ہے ہون اصان دیکھ رہے ہیں اسلاف کو یہ ہون سا کوئی تھا موجودہ نہیں ملتے اسلاف پہ اقوال کول آمال دا موجود اندہ اسا انہوں مطابق کرنے جت آخسو شاہبادی آخسو قرآن حدیث آخسو ہر گال تو کو جب نہ ملے تو تصا کھی گلا بیٹھے پیش کرے آپ کو سنو آپ کو نہیں پیش کیا میں مائ.. بھی سمجھتا بیٹھا تاریخ کل سمجھتا بیٹھا میں آپ کو پیش نہیں میں جناب جنہیں دا دا دا دا نادل سنونا سنونا سنونا سنونا سنو نازل نادل سائیے وہ تو پیسے دسم کے انام آ ہون میں کوئی نہ کھیڑ دیو ہون جائیں دے پیچھو سا چلتے پیسے ہوئی نام اللہ کھیڑ ہے تو آکو پیان کے ہون تھا کو کوئی دی ملنا جی میں اس علیہ السلام چل لے گئے سارے نبی باہ دے چاہے درمیان آلے لوگیں کیا کیتے درمیان آلے لوگیں کیا کیتے وہ جو اسلام آہ ہون دوتے چل رہ گئے ہون سا دے سارے کوئی کا نہیں اسلام دے ہے اسلام دے چلنے یا شخصیت رہ چلنے اسلام کے چلنا بہو لوگ دعوے دار بہو ہیں لیکن دعوی دلیل سابت چند سنو بندہ سابت کریں میری گار سو یہ ہوا تیرے سارے کو میں پہنچنا الیپور پیش کر دلیل کھڑنے دلیل, دلیل بیٹھا نہ صحابہ ہوجا تین المبے سننا تھی ہوں صحابہ کا کیا تیرے کول کوئی پیغام نہیں پہنچا اچھا صاحب سون تو پہلے جو پہنچے سون میرا بھائی جو پہنچے ہوندے تو میں کو عمل دکھا جیں میں ایک بندہ اتے یار ابا بابا تو جو اے تبلیغ بیٹھا کرنی ایندا کیا اثر پوندا میں کہ پوترو تو اٹھی تے نماز تہاڈے اثر پائے تھی تو میں کو ہک عمل دکھا دے نا عمل دیکھے سے تے بے دا اثر پوسی جے گال ہی بیٹھا کرے سے ایک گل ہی نہ الا اثر نہیں کرن آئی دین اے عمل نال تو اسا عمل کرنے جڑی چیز سارے دین کو نقصان کو دیں کہیں ضرورت ہے دلیل منٹ نال سونی یار کہیں دی دلیل دی ضرورت نہیں پردہ کیا ہے فار. کہیں دلیل دی ضرورت دی ہے میرے گا سی چیز ایک واضح, ہے کو اپنا جیڑی واضح نہیں کو گول تلاش کرے والا واضح ہے والا چھوڑی بیٹھو واضح کو اچھا چھوڑی بیٹھو دین کو کوئی جماعت شخصیت پرستی ہے سنو شخصیت پرستی نہیں جماعت نہیں گھر جماعت کی آستینوں میں میں جماعت دا قائل نہیں گھر چ بت جماعت کی آستی میں مجھے حکم ادا الا اللہ جا جماعت بنے گا بت سن